سر درد میں حجامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جو شخص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سر درد کی شکایت کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حجامہ لگوانے کا فرماتے اور جو شخص پاؤں کے درد کی شکایت کرتا اسے فرماتے ان کو مہندی لگاؤ